ہماری چل رہی تھی یونس کے اندر اور خلاصہ سمجھ لیجیے قصہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت موس علیہ السلام کو یہ کہ جس طریقے سے حضرت موسا علیہ السلام اور سہارون علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ فرعون کے مقابلے کے اندر وہ دونوں فیرون کو جا کے سمجھایا لیکن فیرون نہ مانا اسی طرح ہی فیرون کی قوم بھی نہ مانی ٹھیک ہے تو چند بنی اسرائیل کے نوجوان اسلام قبول کر لیا چند بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے یہ بالکل شروع شروع کی بات ہے شروع شروع میں بنی اسرائیل کے صرف چند لوگ مسلم انہوں نے اسلام قبول کیا تھا باقی جو بنی اسرائیل والے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ جس وقت کیونکہ ان کو پتا تھا پہلے سے ہی کہ آخر فتح ہونی ہے اسلام یعنی جو حق والے ہیں ان کی فتح ہونی ہے لیکن فرونیوں کے ڈر کی وجہ سے وہ کلم کھلا اسلام قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھے چھپ کر بھی قبول نہیں کیا لیکن وہ اسی انتظار میں رہتے تھے کہ جس وقت ان کو پورے طور پر فتح ہو جائے گی تو تب ہم اسلام قبول کر لیں گے تو شروع شروع میں صرف چند نوجوان خوف کے اندر یعنی ڈرتے بھی تھے اسلام بھی قبول کر لیا لیکن وہ ڈرتے رہتے تھے کہ جو سردار ہیں فرون وغیرہ یا فرون کے سردار وغیرہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں ٹھیک ہے تقریباً یہ کہا جاتا ہے تفاصر کے اندر آتا ہے کہ تقریبا بنی اسرائیل کے چھ لاکھ تقریبا چھ لاکھ بالغ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا مردوں نے بالغ مردوں نے بعد میں جس وقت شروع شروع میں چند لوگ تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ چل رہی تھی پوری کی پوری اور پھر سارا کا سارا یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی اوقل کرو ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو ان سے کہا کہ بھئی آپ توکل کرو اور یہ چلا سارا کا سارا ٹھیک ہے پھر آگے جو بات بتائی جائے گی اس میں یہ اس کا خلاصہ آگے کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی تھی کہ تم لوگ اپنے ہی گھروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کرو کہ اپنے ہی گھروں کے اندر نماز پڑھتے رہو ہوا یہ کہ فیرون نے ان جو بنی اسرائیل کے جو لوگ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے تو ان کو وہ باہر نماز پڑھتے ہوئے یہ نہیں تھا کہ بعض کے تو عبادت خانے جو تھے ان کے وہ ختم کر دیے انہوں نے جب عبادت خانے ختم کر دیے تو بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھتے رہو اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھتے رہو اور ان کو قبلہ رخ بنا لو یعنی قبلہ رخ بنا لو کہ اس طرف یہ ہو تو اس طرف تم نماز پڑھتے رہو گے یہ ان کو بتا دیجیے ورنہ بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں بغیر کسی شری ازر کے کہ انہوں نے جا کے نماز مسجد ہی میں پڑھنی تھی لیکن ان کو کہا دی کہہ دیا گیا کہ بھائی ابھی تمہیں نقصان کا خطرہ ہے تو تم لوگ گھروں ہی میں نماز پڑھتے رہو ٹھیک ہے حضرت مسل اسلام کی ایک ذکر کیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو جو ہے آپ نے دنیا کی بڑے مال و دولت دیا ہے جب آپ نے ان کو اتنا مال و دولت دیا ہے تو یہ اس مال و دولت کو استعمال کرتے ہیں آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے تو یہ اللہ اب ان کو جو ہے نا آپ تباہ و برباد کر دیجئے یعنی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے لیکن جس وقت فرعون اور اس کے سرداروں نے بالکل ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اس وقت بد دعا فرمائی علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا کہ بھائی اب یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں بد دعا کر دی کہ اب کیونکہ اگر ان کے اگر یہ اور زندہ رہتے ہیں تو یہ اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تم جو, جو اسلام لانا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کی وجہ سے اسلام نہیں لا سکیں گے اللہ تعالی نے فرم فرما دیا کہ بھائی تم دونوں کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے حضرت علیہ السلام دعا کرتے چاہتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین آمین جس کہ اس پر کہ کو قبول فرما لیجئے وہ اس طریقے سے یہ دونوں کرتے گئے تو نے فرمایا کہ بھئی تم دونوں کی دعا قبول کر لی جو دعا کی ہے کہ اب اس کو تباہ و برباد کیجئے تو تمہاری دعا قبول کر لی گئی لیکن یہ بھی سمجھیے گا کہ دعا جو قبول ہوئی ہے میں نے باقاعدہ دیکھا اس, اس کے اندر کے بعض جگہوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ملا کہ تقریبا چالیس سال بعد جا کے دعا قبول ہوئی تقریبا چالیس سال بات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی لیکن اس کا ظہور کس وقت ہو رہا ہے تقریبا چالیس سال بعد یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم جو ایک دفعہ دعا کرتے ہیں نا تو ہم فوراً نہیں وہ کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی دو دوسری دفعہ کرتے تیسری دفعہ کرتے ہیں, ہیں بس دس دفعہ دعا کر لیں تو ہم کہتے ہیں جی بہت بڑی ہم نے دعا کر لی ہے جی قبول ہی نہیں ہوتی دعا ہی نہیں تو دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیقام سے ظاہر بات ہے پیغمبر ہے کلیم اللہ ہے جا کے کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے کی میں تمہاری دعا قبول کر لی لیکن اس کا ظہور کس وقت ہو رہا ہے سال بعد ٹھیک ہے سال بعد اس کا ظہور ہوا اس لیے دعا مانگتے ہوئے کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قبول ہی نہیں ہوتی چھوڑ دو جی دعا چھوڑ ہی دو دعا نہیں دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے چاہے اس کا ظہور ابھی ہو جب مرضی ہو لیکن دعا مانگتے رہنا مانگتے رہنا ہے یہ اس لیے میں نے آپ کو خاص طور پہ یہ چیز بتائی کہ میں نے باقاعدہ پڑھی ہوئی دیکھی ہے کیونکہ اکابرین کے کلام کے اندر بھی ملتی ہے اور سارے وہ تقریباً چالیس سال لگے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ جو تھا سارا کا سارا پھر یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ ہم نے کیا کیا بنی اسرائیل کو تو پار کروا دیا بنی اسرائیل کو کیونکہ یہ آئے تھے میں نے آپ کے سامنے کل بھی بات کی تھی آج پھر بتا رہا ہوں یہ جو بحر احمر ہے بحر احمر ریڈ سی ٹھیک ہے ریڈ سی کو جس وقت آپ دیکھتے ہیں تو ریڈ سی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنے حصوں میں ہوئے تو اوپر سے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے میں نے بتایا تھا خرگوش کے کانوں کی طرح خرگوش کے کان ہوتے ہیں نا جو سائیڈوں کے اوپر یعنی اس طرح تو ریڈ ایک طرف خلیج عقبہ آتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا کونا جا کے جا کے ملتا ہے جا کے مطلب اسرائیل کی سائیڈ پہ چلا جاتا ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ خلیجے سوئس کہتے ہیں اس کو خلیجے ٹھیک ہے وہ وادی سینا تک جاتی ہے جو وادی سینا تک ٹھیک ہے وہ خلیج سوئز ہوتے اس کو آپ تفاصیر میں دیکھیں گے تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بحیرہ کلزم کلزم کا لفظ وہ ریڈ سی کا نام ہی ہے ریڈ سی بحر احمد بھی کہتے ہیں اس کو کلزم بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کلزم بھی کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ سارا کا سارا وہ ٹھیک ہے جی تو یہ وہ ایک وہ ہے اور خلیج سویس جس آج کل کے نام کے آپ یوں سمجھیں خلیجے سویس جو ہے اس جگہ کے اوپر تو اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل آگے آگے فرون پیچھے پیچھے وہ آگے نکل کے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا جب فرون کا لشکر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ان کو اور اس کے اوپر میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا تھا کہ بعض تفاصر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف ایسے کہہ رہا ہوں آپ تفاصیر کھول کے دیکھ لیجیے گا آپ تفاصیر کھول کے دیکھ لیجیے گا ان لوگوں کی جو کا انکار کرتے ہیں جو معذرات کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے وہ بہت بڑے موسم تھے کے. انہوں نے باقاعدہ یہاں پر یہ لکھا ہے گزرنے لگے وہاں سے سمندر کے اندر گئے تو اس وقت کیا ہوا کہ پانی نیچے تھا پانی نیچے تھا جب پانی نیچے تھا تو وہ چلتے گئے چلتے گئے وہ نکل گئے جس وقت فروغ پیچھے آیا تو پانی جو تھا پھر اوپر چھزائی. اور اس طرح فروغ جو غرق ہو گیا یعنی موجے کا انکار کس طریقے سے اپنی عقل کے اوپر اپنی عقل کے اوپر اور آپ دیکھیں گے آپ اگر اس بندے کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے یہاں پر یہی ہوا ہے اور ہم قوم کا موسن ہے کیونکہ جی وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی جگہ کام انہوں نے کیا یا جو کچھ کیا لیکن ہر بندے کی اپنی ایک فیلڈ ہوا کرتی ہے جو بندہ اگر تفسیر کی لائن کا نہیں ہے اس کو تفسیر کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے بھائی آپ کا کام ہے آپ انگریزی تعلیم والے ہو آپ انگریزی وہ کرو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ تفاسیر کے اندر کو اس کے آپ قوم کو جو ہے وہ الٹی الٹی جو ہے وہ کرنا شروع کر دو موضوعات کے انکار شروع کر دو ٹھیک ہے اس لیے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے ساری کی ساری آپ دیکھ لیجئے گا تفصیل کے اندر ٹھیک ہے پھر غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے یہ کیا کہ ایمان لایا ایمان لانے کے لیے اس نے وہ کی اللہ میں اب ایمان لاتا ہوں آپ کے اوپر لیکن اس وقت کیا ہو چکی تھی کیونکہ وہ موت کو دیکھ چکا تھا اور موت کے وقت کسی کا یا عذاب جس وقت آ جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوا کرتا تو اب فرون نے جب ایمان قبول کیا اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی اس وقت جو ہوا ٹھیک ہے اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت فیرون جو تھا یہ اب کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں تو حضرت ضبیر علیہ السلام اس کے منہ کے اندر جو تھے وہ گارا ڈال رہے تھے یہ گارا جو ہوتا ہے نا جو گیلی مٹی جو ہوتی ہے گارا اس کو کہا جاتا ہے تو یہ اس کے منہ میں ڈال رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے اور یہ جو ہے یہ بخشا نہ جائے کہیں اس کو جو ہے کہیں بخشا نہ جائے کہیں کہ اس نے جو ہے اس قسم کی کہ جو ہے یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے حضرت ضبیر السلام کو تو اللہ کی رحمت کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے تو یہ نو کہ اس وقت اس کی گئی تو حضرت جبری اسلام کو بھی بڑا غصہ تھا اس کے اوپر غریب بات اتنی تکالیف اتنی تکالیف پہنچائی تو ان کو بھی بڑا اس پہ غصہ تھا تو یہ ایک عشاری کے ساری ٹھیک ہے تو یہی پھر اس کو کہا جائے گا کہ اب تو ایمان لا رہا ہے ٹھیک اس سے پہلے تو کیا کرتا رہا ہے فساد پھیلاتا رہا دنیا کے اندر اب تیرے ایمان لانے سے کیا ہوگا پھر اللہ تعال نے وہاں پر ایک وعدہ کیا اور اسی وہ وعدہ ابھی تک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بدن کو ہم باقی رکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ تو کیا بن جائے عبرت بن جائے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے بعد والوں کے لیے ٹھیک ہے تو عبرت بن جائے تو آج تک بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا کہ जो کی جو وہ ہے جس کو خاص اس کی جو باڈی ہے اس کو ویسے تو ایک مصر کے اندر ہوتی ہیں وہ ممیز بھی ہوتی ہیں جن کو وہ وائٹ وائٹ وہ لگا دیا تھا وہ تو ممیز اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن فرون کے بدن کو جو محفوظ رکھا گیا اور فرون ابھی تک محفوظ ہے تو کہا جاتا ہے کہ مصر کے اندر جو ہے کبھی اس کو مختلف جگہوں پہ انہوں نے وہ بھی کیا لے کے کی بھی لیکن ابھی تک جو ہے رون کے اوپر ٹھیک ہے تو آج تک اس کی بچا دی اس کو رکھا گیا اور عبرت بن گیا سب کے سب دنیا کے لیے تو دیکھیے اب ترجمہ دیکھیے اس کو ایٹی سیون نمبر آئے میں سٹارٹ کرنے ابحمانحیم اوہ نہ اوہ نہ ٹھیک ہے اوہ نہ دیکھیں آخر میں کیا آ رہا ہے نا نہ سیگا کس کا ہے جمع متکل ٹھیک ہے نا جمع متکل جمع متکل آ گیا ٹھیک ہے نا جمع متکل میں نے آپ سے جو وہ کیا تھا نہ آ رہا ہے صحیح ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا لیکن آپ فوراً کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے جمع متکل کا سیگا کیوں استعمال کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا او حی تو اوہ ہی تو آنا چاہیے تھا نا میں نے وہی کی تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے جمع کا سیگا استعمال کیا تو میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ تازیمن ٹھیک ہے تازیمن ایسا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا سیگا استعمال کر لیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جمع کا سیگا لیکن حقیقت میں کیا اللہ تعالیٰ تو واحد ہے ٹھیک ہے تعظیمنزل ذکر ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ہم نے نازل کیا وہاں پہ ہم نے نہیں مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنے لیے وہ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کیا ہوتا ہے تعظیمن تو اس لیے ٹھیک ہے تو اوحی نہ ہی آ گیا علا موسا و عقی ہے عقی ان کے بھائی نا ہے ان کے بھائی ٹھیک ہے نا کو کہتے ہیں یہ آگے میں کے اندر جب ترکیب آپ کو کراؤں گا تو اخن بھائی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان تب دیکھیں اس میں نا آخر میں الف ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کہتے ہیں کھڑی الف ٹھیک ہے نا کڑی الف ہے نا اس میں ان تب ٹھیک ہے نا تو یہ کھڑی الف ہے یہ بھی کیا مراد ہے یہاں پہ بھی یہ تسنیا کسی ہے الف ہے نا آخر میں آپ کہیں کہ یہ تو واؤ نظر آ رہی ہے نا نا واؤ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کے اندر کھڑی الف ہے اصل میں جو آپ یہ تو ایک ہے نا جو بھیجا ہے یہ تو اور ایک وہ ہے اور ایک جو باقاعدہ جس طریقے سے لکھا جاتا ہے رسم الخط جو ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا ان تب آ ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کھڑی الف پائی جا رہی ہے واؤ کے بعد تو وہ کیا ہوگی یہ تسنیا کا سیکھا ہے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام سلام سہارم کو کہا جا رہا ہے تب آ کا مطلب ہے کہ تم لوگ کیا پکڑو کہ یعنی بسنے کے معنی ٹھیک ہے نا یہ بسنے کے معنی ٹھیک ہے بسنا یا ٹھکانا پکڑنا اس قسم کا معنی یہ ہوگا ٹھیک ہے بیمس رسرا بیمسور بمشر، مسر مسر ملک کے اندر بیمسرا عربی کے اندر یہ آپ یاد رکھیے گا عربی کے اندر مصر کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد شہر بھی ہوتا ہے مصر سے مراد کیا شہر بھی اور ایک مصر کیا ملک کا نام بھی ہے ٹھیک ہے نا مصر سے کیا ایک شہر بھی ش... ہر شہر کو مصر بھی کہا جاتا ہے اور ملک کا جو نام ہے وہ بھی کیا مصر ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اب پتہ نہیں مجھے خیر یہاں پہ آپ کو نہیں بتانا چاہیے جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اگر ان کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے جن کو نہ سمجھ سمجھائے کوئی بات نہیں کوئی پریشان نہیں ہونا یہ اصل میں غیر منصرف ہے ٹھیک ہے نا مصرا جو مصرا ہے نا بمصرا تو یہ جو یہ ملک کا نام جو ہے نا یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہ غیر منصرف ہے اور باقی جو ہیں وہ جو دوسرا عام ہوتا ہے وہ مصر جو ہوتا ہے وہ, ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منصرف ہوتا ہے بس آپ اس کو نہ پڑھیے گا غیر منصرف کیا ہوتا ہے وہ میں پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ ناف کے اندر ٹھیک ہے وہ میں پڑھاؤں گا آپ کو کہ وہ کیسے پتہ چلتا ہے بیوت بیت کی جمع آتی ہے بیوت بیت کسے کہتے ہیں گھر کو کہتے ہیں کمرہ ٹھیک ہے نا کمرے وغیرہ اس بیوت جو آ جائیں گے اس کی جمع آ جائے گی ٹھیک ہے وہ عکیم نماز قائم کرو عکیم الصلاح نماز قائم کرو بشیر بشر بشر کا مطلب ہے خوشخبری دے دو بشر خوشخبری دے دو کو ترجمہ دیکھیے اور ہم نے موسا اور ان کے بھائی پر وہی بھیجی کیا بھیجی ان تب کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ انت بوا لقومكما کہ تم بساؤ اپنی قوم کو بمصر مصر میں بیوتن یعنی گھروں میں مصر کے گھروں میں ہی بساؤ ٹھیک ہے وجعلوا بيوتكم قبلہ واقيموا الصلاۃ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو وج, وج بیوتکم الو تکم کہ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو یعنی ش, جا کے مسجد میں نماز نہ پڑھو گھر ہی میں پڑھ لو مس, مسجدین تو ویسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے و برباد کر دی تھی اس کے علاوہ نقصان کا بھی خطرہ تھا کہ یہ جائیں گے تو جو کبتی تھے مصر جو فرون کے ساتھی تھے وہ نقصان پہنچائیں گے تو فنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا گھروں میں ہی نماز پڑھ لو عم الصلا اور اس طرح نماز قائم کرو وبشرمن اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو ٹھیک ہے یہ بات یہاں پہ ختم ہوگی اب آگے وہی چیز چل رہی ہے ملا اہو آگے دیکھیے گا ملا اہو آئے گا وہ کون ملا اہو ملا جو ہے نا ملا اہو یہ اس کے سردار کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے نا ملا اہو ملیون کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا یعنی بھرا ہوا ٹھیک ہے تو یہ کیا ملا اہو سے یہاں سے مراد سردار ٹھیک ہے یعنی جو اس کے سردار جو دولت والے امیر لوگ تھے ملا اہو جینا جسم والن ٹھیک ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ٹھیک ہے لی یوزلو یوزلو یہ کس کے ماننا یعنی گمراہ کرنا پسلہ دینا ٹھیک ہے نا یعنی گمراہ کرنے کے مراد ہے رب بنت ٹھیک ہے نا رب بنت مس اصل میں کیا تھا اتمس ٹھیک ہے نا تھا یہ جو ہے یہ سرف کے اندر پڑیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہاں سے مراد ہے تحس نحس کرتے یعنی تحس نحس کرتے رب بنا ہمارے رب اتمس ٹھیک یعنی ان کو तहस نیس کرتے ان کے اعلی ان کے مال و دولت کے اوپر ٹھیک ہے وشتت اعلی قلوبهم وشتت سے مراد کیا ہے عشتت یعنی سخت کر دیجئے سخت کر دیجئے ٹھیک ہے قلوب سے مراد قلوب ہوا کرتے ہیں یہ ترجمہ دیکھیے وقال موسی ربنا انك اعطیت فرعون ومله و زینت و اموالا في الحیات الدنيا وقال موسی اور موسی نے کہا بنا اے ہمارے پروگر ان بے شک کے آپ نے آئی تر و ملا اہو آپ نے فرون اور اس کے سرداروں کو دیا, دی دیا ہے یعنی کیا وہ زینتن و, و اموالا زینت سجدہ جن زینت زینت جیسا ہم کہتے ہیں زینت کا لفظ ہم سنتے ہیں زینت اور مال فل حیات الدنيا دنیا کی زندگی میں ربنا اے ہمارے پروردگار لیذل ان سبیلک لیو سبھی کا کہ ہمارے پروگریکار اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں لی ذلو یہ لام کے اوپر بحث ہوتی ہے لیکن آپ اب اس کو نہ سمجھے گا ٹھیک ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے نتیجیہ کے لیے کہ آپ نے جو مال دیا ہے ان کو مال ملا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں رب بنا اے ہمارے پروردگار ٹھیک ہے اصل میں اتمس ہے تمہیں تو توڑ کے ورنا رب بنت مس آ جاتا نا ٹھیک ہے رب بنا ٹھیک ہے رب بنت مس اللہ اے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو تہس نیس کر دیجئے وش دلا قلوبہم اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے فلا یو فلا یو ٹھیک ہے نا کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کے یارذاب العلی کے تخ دردناک عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں حتہ یارو اصل میں تھا یرو تھا یرو یہ جوڑنے کے لیے اس کے اوپر واؤ کے اوپر پھر ضمہ لگا دیا گیا ٹھیک ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء آئے گی بات ابھی تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا ابھی تو میں ان چیزوں کو چھیڑ ہی نہیں ہوں میں کہوں گا کہ یرو پھر اب یرو کا لفظ آپ کہیں گے نہیں یہ تو غلط قرآن پاک ہی غلط پڑھ رہے ہیں کہ ادھر تو واقع کے اوپر جو ہے وہ جمع آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اصل سیگا یراو ہی ہے لیکن جب جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے التقاج ساکین سے بچنے کے لیے پھر وہ کیا جاتا ہے جب جوڑا جاتا ہے پھر کیا کیا جاتا ہے کبھی کچرا دیا جاتا ہے جگہ جمع بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں لگائیں گی العذاب العلی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو دیکھنا لیں لے ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا وہ ہو گیا یہ پوری ہوگی نا بات اس مشکل تو نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ساتھی نے سوال یہ کیا ہے وہ میں سوال ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں اچھا جی پی ایم خود بخود کھل جائے اور خود بخود اس میں بہت ساری باتیں ٹائپ ہو جائیں اور ایک بار نہیں کئی کئی بار ٹائپ ہو جائیں اور پھر خود بخود سینڈ بھی ہو جائیں وہ بھی کئی کئی بار سینڈ ہو جائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب خود بخود ہو جائے پلیز حضرت مجھے بتا دیں خود بخود یعنی جو پرسنل میسج ہے وہ ٹائپ بھی ہو جائے خود بخود ہی کام چلنے لگ پڑے یہ تو اچھا ویسے تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسے کچھ وہ آ, ہوتے ہیں پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ اگر آپ کے کمپیوٹر کو اگر کوئی بندہ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ وہ ٹیم ویور ہے ٹیم ویور کو اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے ٹیم ویور جو ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اور سکرین کو قابو میں کر لیتے ہیں یا ایسے کچھ سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کر لیتے ہیں کہ آپ جو کچھ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ عموماً یہ کم ہی اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس طرح وہ ہو تو ٹھیک ہے نا یہ وائرس وغیرہ تو وائرس وغیرہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی آپ کے اس کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر ایک قسم کا قابض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اسکرین کے اوپر جو ہے پھر اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے یہ ٹیم یور جس طرح ایک عام مثال ہے ٹیم یور کی وہ دیکھ لیں چلیں یہ ابھی تو وہ چل رہی ہے بات اس لیے میں نے اسے بتا دیا وہ پریشان بول رہا ہوں تو کہتے ہیں ابھی کوشچن کا جواب دے دیں شیئرنگ وغیرہ بالکل نہ کریں کس حوالے سے بھی احتیاط کریں اس میں. آگے چلتے ہیں जी. जी, آگے. اللہ نے فرمایا کد اجی بت دا او تک ماں کد اجی بت دا او کما ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے فس تکی اب تم دونوں ثابت قدم رہو وَلَا, سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ولا ت وَلَا سَبِيلَ اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا لا یا جو حقیقت سے ناواقف ہیں ٹھیک ہے جو حقیقت سے ناواقف ہیں تم ان کے پیچھے ہرگز نہ چلنا اب ایک شخص کی بات چھوٹی سی وہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں نا کچھ فائدہ بھی تو کیا ہوگا آپ یہ دیکھ رہے ता آ رہی ہے اجی بت ہے اجی بت ٹھیک ہے اور دال کے کی اوپر کیا آ رہی ہے دال کے اوپر تجدید آ رہی ہے شد آ رہی ہے دال کے اوپر شد آ گئی ٹھیک ہے شد آ گئی ہے تا کے بعد دال آ گئی ہے تا کے بعد کیا آ گئی ہے دال آ گئی ہے تو اصل میں تا کو دال کر دیا گیا ہے تو اس سے دال کے کی اوپر کیا آ گئی ہے شد اسی لیے جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے تا نہیں پڑھا جائے گا کد اجی بت و تو کو دال کیا لیکن لکھنے میں تا آ رہی ہے ٹھیک ہے نا لکھنے میں آ رہی ہے اور یہ عجیبت یہ تا ساکن ہے کیا ہے تا ساکن سیگا کون سا ہوگا آخر میں تا ساکن آ رہی ہے سیگا کون سا ہوگا جنہوں نے سرف پڑی ہے سیگا کون سا ہوگا تا ساکن کس کی علامت ہوتی ہے آخر میں اور شروع میں کیا آ رہا ہے زما آ رہا ہے شروع میں زما آ رہا ہے مجھول کا سیگا ہو گیا نا ٹھیک ہے اور کیا آ جائے گا ہاں واحد مونس غائب آ جائے گی ٹھیک ہے نا دا وکما اس کے لیے اس کے لیے فائل بنے گا ٹھیک یعنی اس کے نائف فائل وہ ہوگا اس لیے میں ترجمہ کیا کروں گا اللہ نے فرمایا قد اجیبت و تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے دعا قبول کر لی گئی ہے ٹھیک ہے فس اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہر کیس نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں ٹھیک ہے جی آگے وجا وسن بھی بنی اسر اسر وجا وسن اور ہم نے بنی اسرائیل کو وجا وسنا بھی بنی اسرا ای اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا ٹھیک ہے ہم نے سمندر پار کرا دیا ات بہوم فر اون فر او بغ و ادوا تو فراون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیاتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا اتباہ پیچھا کیا فیرون و فراون نے وہ اس کے لشکر نے بغ و ادوا یعنی کس وجہ سے بغاوت یعنی بغ یوم سے ظلم اور زیادتی ظلم اور زیادتی کے سبب ان نیت سے ان کا پیچھا کیا حتی ادرکل غور کو یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا ہتا ازا اد ادر کو کہ جب تک اس کے اوپر ڈوبنا آ گیا یعنی ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ گیا کولا تو فرو نے اب کیا کہا فرون نے کہا آمن تو منت انتو میں مان گیا میں یعنی آمت میں ایمان لیا بنو اسرائیل جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ انا من المسلمین اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں وہ انا من المسلمین میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس نے اس وقت کہا آل آنا ٹھیک ہے اب اسی سوال سے کیا جا رہا ہے ٹھیک یہ سوال ہے اصل میں یہ کیا تھا حمزہ تھا یہاں پر حمزہ ٹھیک ہے حمزہ کو اس کو کیا گیا ہال آنا کہ یہ بھی اب صرف میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب حمزہ کے قوانین آئیں گے اس وقت ہوگا کیسے جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تو حمزہ استفامیہ یہاں پر جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حال آنا کہ اب ایمان لاتا ہے وقت اصی تب لو حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا وقن تم المفصین اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا ٹھیک ہے اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا اب ایمان لا رہا ہے فلیو ماں لہذا آج فل یو ماں فلیوم الم آج فل لہذا آج جی کا بدانی کا لمن خلفکا آیا لہذا آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے نُنَجِّي جی کا بچائیں گے بدانی کا یعنی تیرے بدن کو لمن ان لوگوں کے لیے خلف کا جو تیرے بعد آنے والے ہیں کیوں بچائیں گے آیاتن سن آیاتن عبرت کا نشان بنانے کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے تجھے آج ہم یعنی آج کے دن تر جس ان کو بچ بچا لیں گے وہ ان کثیر سے اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے ان کثیر سے اور بہت سے لوگ ان آیات ہماری نشانیوں سے لغافل غفلت برتنے والے ہیں یا غافل بنے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں تو یہ سارا کا سارا ہوا ہوا اور آپ کے سامنے وہ بتا دیا تھا کہ اس کے سمندر کے جب وہ ہوا تو اس کی بچ گئی اور آج کل جدید تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ووٹ تھا اس کا نام تھا منفتا ٹھیک ہے نا منفتا اس کا نام تھا منفتا جو کہا جاتا ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق کہ فرون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرون تھا کیونکہ فرعون تو ایک قسم کا اس کا وہ تھا جو بھی بادشاہ اور اس کو فرعون کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر مصر کے جتنے بھی بادشاہ وہ کرتے تھے لیکن اس کا اصلی نام جو تھا وہ منفاع تھا ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ جو کے وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو تھا یہ اتنا ہمارا ہو گیا میرے خیال میں آج اتنا بہت ہے پھر اس کو آج تھوڑا ہی کروایا میں نے کیونکہ ابھی بھی طبیعت سے تھوڑا سا دے رہی ورنہ میرا تھا ارادہ میں نے اگلا بھی ارادہ جو تھا اگلے رکو تک کا بھی ارادہ تھا کہ میں نے کہا کہ دس رقو پورے ہو جائیں آج ہی لیکن ان شاء اللہ اس کو تیز کریں گے اور ایک چیز مجھے یہ آپ سے لوگوں سے مشورہ بھی کرنا تھا ساجی سے بھی بات ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ کہ جو دراصت ساتھ والے ساتھی ہیں وہ تقریباً دو گھنٹے کے اندر سارے فارغ ہو جائے کریں دو گھنٹے کے اندر کہ ایک گھنٹہ میرے پاس ہو جائے کریں مثلاً آدھا گھنٹہ تفسیر کے لیے آدھا گھنٹہ سرف نحف کے لیے اور جو ہے آدھا یعنی ایک گھنٹہ جو ہے پھر حضرت قرآن لور صاحب کے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مثلاً ایک گھنٹہ ان کا ہو جائے گا ایک گھنٹہ میرا ہو جائے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے دو گھنٹے کے اندر اندر تو آپ لوگوں کا کیا اس پہ خیال ہے اتنا ہی کیا جائے کہ ایک گھنٹہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ تفسیر بھی ہم صرف آدھا گھنٹہ کیا کریں گے ٹھیک ہے نا تفسیر بھی ہم صرف آدھا گھنٹہ کیا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی اس طریقے سے سارا ٹھیک ہے نا تفسیر بھی آدھا گھنٹہ ہوگی اور صرف سرف ناپ کا بھی جو ٹائم ہے وہ بھی آدھا گھنٹہ ہوا کرے گا تاکہ آپ لوگ بھی زیادہ تنگ نہ ہوں گے یہ نہ ہو آپ کہیں گے جیتنا ٹائم کیا ہوگا پھر ٹائم تو ہم یہ کریں گے نا کہ سات بیس سے لے کر نا سات بیس سے کر لیں گے سات پچاس تک بلکہ ہاں سات بیس سے سات پچاس تک کر لیں گے ٹھیک ہے اور جب نماز انشاءاللہ پیچھے آ جائے گی نا جب میری عرشا کی نماز کا وہ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ میں اکٹھا ہی پورا ایک گھنٹہ کر لوں گا اس طرح میرا پاس پورا ایک گھنٹہ جب آ جائے گا تو بس اکٹھا ہی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی وہی نہ ہو کہ بیچ میں ٹائم بھی آپ کا نہیں جائے گا کہ مثلا نماز کا وقفہ بھی نہیں آئے گا بیچ میں یہ ہے رات کو اگر یہ کام کر لیا جائے آٹھ پندرہ سے دس پندرہ تک یہ بھی اچھی تجویز ہے کہ آٹھ پندرہ سے دس پندرہ تک جو ہے مثلاً میں لیکن یہ حضرت قرآن لور سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ حضرت کا ٹائم ہے نا نو بجے تو کیونکہ پھر یہ چیز ہے ہاں لاسٹ ایئر ایسا ہی تھا تو اس کے اندر لیکن اب ایک ساتھی نے مجھے بھیجا اور وہ بات وہ صحیح بھی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کا آدھا گھنٹہ سرف کے لیے تھوڑا ہوگا آدھا گھنٹہ سرف کے لیے تھوڑا ہوگا یہ تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ اس آدھے گھنٹے ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیے گا میرے لیے تو کوئی وہ نہیں میں تو تیز چلا لوں گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں اس کو میں انشاءاللہ پھر وہ کرتا ہوں آپ کو تھوڑا سے چل بھی پڑے نا ٹھیک ہے چلیں ایگزام تک تو واقعی یہی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ایگزام ہیں ان کی وجہ سے ہم تھوڑا ٹائم تھوڑا رکھیں گے پھر وہ ہو جائے ٹھیک ہے نا ایک رکو انشاءاللہ کیا کریں گے ایک رکو کیا کریں گے آدھے گھنٹے کے کیونکہ میں پھر بہت ہو جاتا ہوں نا اس کے اندر میں اس کو تیز کر لیا کروں گا اس کو کر لیں گے لیکن یہ پریشان نہ انشاءاللہ بس جس طرح بھی ہوگا ٹائم کو کر لیں گے لیکن ابھی تو کل تو سات بیس سے سات پچاس تک پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں ٹائم کو چلیں پھر آپ لوگ اپ اپنے مصروفیات ہیں جو بھی ہیں وہ کام کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء تقریباً آج بھی آ جائیں آٹھ بیس پر کیونکہ ویسے بھی تو آپ لوگوں نے نو بجے تک تو آپ کا ٹائم ہے ہی ہے نا تو آٹھ بیس پہ آپ لوگ آ جائیں ٹھیک ہے نا آٹھ بیس پر آ جائیں تاکہ میں صرف کو آپ کو ادھر آ کر لوں ٹھیک ہے آٹھ سے نو بجے تک انشاء ٹھیک ہے السلام علیکم و رحم